اور بات یہی ہے کہ ہم نی یہ قرن اتارا روشن آئے اور یہ کہ اللہ را دیتا ہے جسے چاہے